<تصفح> لا سینا مولا رام ہم منی ماران مولا نام بتا کیا نظر آیا بتاؤں His розер will come Never saw every one In the 입 najزť The Wowap simulate It never نظر آیا کملیا نی جس کی چٹائی بوریا جس کا کملیا رسولوں میں وہ سب سے بڑے ترو بالا نظر آیا رسولوں میں وہ سب سے بڑے ترو بالا نظر آیا دو عالم پر وہی چھایا پنک سایہ رحیمت دو عالم کسی کو بھی ن جس کے جسم کا سایہ نظر آیا کسی کو بھی ن جس کے جسم کا نظر آیا خدا شا ت نظر آیا کوئی خواجہ نظر آیا کوئی دن نظر آیا کوئی خواجہ نظر آیا بتاؤں کیا کز موستان میں کیا نظر آیا کبھی آسی نظر آیا کبھی پان ضرا دوسری پڑھیں صحت گئے کافی اور اپناتے قبول ہوتی ہیں ہوتی ہے نا دربار میں قبول پڑھیں گے گیا دوسری پڑھ وہ پڑھ گرمی تو نہیں لگ رہی کو مدار ہیے ایشٹ اہم احمد چاہیے حب مدینہ دیکھا کرے جو انہیں دیکھا کرے وہ چشم بھی نار عشق احمد د Ooh. Mm -hmm. child جنت چیے مجھ کو مدینہ چاہیے, چاہیے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ a uh -huh. such. jashimadi نستغينه ونستغفره ونؤمن به ونتركض عليه ونعوذ بالله من شرور ينقصنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يبلله فلا أشهد إلا ونشهد أن لا إله إلا ما وحده لا شديد لك ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مَنْ آمَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ رَجُلًا وَامْرَأَةً مُؤْمِنًا بِالَّذِي هَوَاتَنَّ طَيِّبَةً سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ مُتَوَلَّى لَقَتَحْنَا عَلَيْهِ بَرَكَاتٍ مِنَ, علي من السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن محتم بھائی اور دوستوں یہ آئے تھے جو پڑے ان کے بارے میں انشاءاللہ شاء کریں گے کل ایک مہمان بڑا سمجھدار دانشور کے سم کا آدمی ملنے کے لیے آیا عالمستانی کی خاطر کا آنے سے تو یہ جو زیادہ ذہین قابل لوگ ہوتے ہیں بڑے خطرے میں بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہر بات کو اپنی پرکھ سے اپنی سمجھ سے ماننا چاہتے ہیں اور اگر اللہ فضل فرما ترقی بہت کرتے ہیں ہم نے کہا جی کہ یہ بھٹکتا پھرتا ہے تو اس نے کہا جی وہی بات چیت میں چند دنوں سے کچھ درست بھی پڑ رہا ہوں اور کچھ کشش جو ہے مجھے تو جاب رسول اللہ وکرم محسوس ہوتی ہے تو بھجتے آیا تھا کہ یہ زیادہ ہو تو میں نے کہا کہ برس ہمارے یہاں حضرت ملان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متقدین میں سے یہ شعبائی نفسیات یونیورسٹی کا اس کے چیئرمین ہوتے تھے اور فلسفہ کے بھی ایم تھے اور نفسیات کے بھی اور بڑے پی ایچ ڈی بھی تھے اور بڑے دانشور آدمی تھے تو آتے تھے یہ اس دنوں آتے تھے تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے اور عجیب و غریب مولانا حضرت مولانا جواب دیتے تھے بڑی عجیب مجلس ہوتی تھی اس میں یاد آیا تھا کہ یہ صحابہ اکرام تو فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ کی ملس میں ہم تو مارے عظمت کے بول ہی نہیں سکے اتنا روب ہوتا تھا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ ہولیہ مبارک جو ہے یہ اکابر صاحبہ نے بیان نہیں کیا جی؟ کتابوں کی میں اکابر صاحبہ کا بیان کیا ہوا نہیں ہے نومروں کا بیان کیا ہوا ہے جی؟ اکابر صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم تو عظمت کے اور رعب کے آپ کو نظر بھر کر دیکھ ہی نہیں سکے چھوٹا جیسے دیکھتے رہتے ہم تو دیکھ ہی نہیں سکے جی. یہ جو کتاب لکھی ہے رتور المجموعہ بڑی نشے والی کتاب ہے واقعی اس میں سوال ہے اللہ ان کا ہند بن نبی حال ان کے رشتے کے ماموں ہیں ان سے کہ جناب رسول اللہ صلی وسلم کا اولیا وبارہ کیسے تھا پر انہوں نے بیان کیا کتاب میں لکھے ہوئے یہ بات یاد گئی تو سنا دوں گا آپ کو نظیر شریف حضور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اخراب کو بیان کیا گیا ہے صاحب اخراب نے بیان کیا ہے کہ بیان کیا ہوا ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اترائی پر چل رہے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آپ چل رہے ہیں تو جو شیخ ال عزیز صاحب پڑھا رہے تھے طالب علم جو تھے طالب علم بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں کس نسم کے سوال کرتے ہیں طلبوں نے کہا گزر صاحب ہمیں بتا دو کس طرح چلتے تھے چل کر دکھاؤ چل کر دکھاؤ بہتار کر اللہ آپ کو دکھائے تو رات کو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ تو لداخ سے سوال کر رہے ہیں تو جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اس طرح کا چلنا مجھے سکھا دے میں ان کو چل کر دکھاؤ. صبح جو گئے تو کے سامنے جو چلے باہ لڑک لڑک کر گری اور بال کے دور میں ایک امت ہی کو اس چال میں دیکھ کر برداشت نہیں کیا جاتا نہیں تو خود چال کیا ہو گئے ان کا اخرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا کبک پھر بحال بھی آیا نہ جائے گا کبک چکور کو کہتے ہیں نا. اور چکور کا چلنا جو ہے بڑے مشہور ہے شہری میں تو ان کا ان کا چلنا خرام چلنے ہوئے تو ان کا خرام دیکھ کے جایا نہ جائے گا بھال بھی آیا نہ جائے گا یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ہاں اس نے سوال کیا تھا آدمی آیا اس نے سوال کیا ہو رہی ہے ہاں تو وہ میں نے کہا وہ پروفیسر صاحب سے آتے تھے جی ہاں یہ بات یاد آئی تھی جو کہنی تھی کہ صاحب کرام کہتے ہیں کہ ہم سوچتے کہ یا اللہ کوئی بدو آ جائے جو آپ سے سوال کرے تو بدو تو انپڑھ جاتی لوگ ہوتے تھے اور ان کو زیادہ مجلس کے ادبا کا خیال نہیں ہوتا تھا بدو آئے سوال کرے چاہے کوئی علم کی بات سامنے آئے ہم تو ہمارے روب کے دبدبے کے سوال ہی نہیں کر سکتے تو پروفیسر صاحب جو تھے نفسیات کے شعبے شعبے وہ آتے تھے تو ان سے مناسبت ہو گئی تھی یہاں بھی جمعہ پڑھنے یہاں آتے تھے تو مولانا کی برکت ہے ہمارا بھی خیال کرتے تھے جی تو شروع کے سلسلہ پڑے ہوئے تھے نفسیات کے مائر تھے اور بڑے دنیا کو دیکھے ہوئے ڈاکٹریٹ کیے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کی ذات توحید اور آخر یہ عقلی دلائل والی بات نہیں اکلی دلائل سے سمجھنے والی بات نہیں ہے <تصفح> اقبال نے جو کہا نا کہ اچھا ادھر کے پاس رہے پاس بال عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں یہ اکلی دلائل والی بات نہیں ہے کہا نے کہا کہ اکلی دلائل والی بات نہیں ہے اس کے, اس کے اوپر ایک زندگی ثبوت پیش کر رہی ہے اس کے اوپر ایک زندگی سبوت پیش کر رہی اور وہ جناب رسول اللہ ذات اللہ علی ہے اور آپ کی زندگی ہے کہ اس کو دیکھ کر اس زندگی کو دیکھ کر اور پڑھ کر سیرت کو دیکھ کر اور پڑھ کر ایسا ثبوت سامنے آ رہا ہے کہ اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہتی تو مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ بلاتے تھے جب تک ہوتا ہے تھے پر ایک تقریر کرنے کے لیے سال میں ایک وہ بلاتے تھے ہمیں جو برگوں نے سنی بات ہے اس کو کہہ دیتے تھے اللہ کی شان برگوں سے جو باتیں سنی ہیں وہ ایک, ایک کارسوز کو پھینکنا ہوتا ہے ہاتھ سے اور ایک کارسوز کو پھینکنا ہوتا ہے بندوق میں ڈال فرق ہے دونوں میں نے ہمارے ایک بھائی بلال صاحب ہوتے تھے میں لطیفہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کارتوسوں کی سفر بیان کر رہا تھا کہ شہر مارا جاتا ہے تو دیہاتی کھڑا تھا اس نے کہا تو بڑا اچھا ہو گیا کہ پندرہ بیس روپے میں شہر مارنے کا مارنے تو بس پہل گیا دیہاتے بڑے تنگ ہوتے ہیں تو لوگوں سے کہا جب شہر آیا کارتوس خرید کر لیا نا پھر مجھے بتانا تو جوں شہر آیا اس سامنے کیا کارتوس نے ایسے ہاتھ مٹھایا سو سے مارا وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا جا نہیں خطرے میں پڑھنے کے پھاڑنے کے قریب ہو گیا شہری لوگ ہوتے ہی دھوکے باز ہے اس نے شوٹ بولا نا میں دھوکہ دے دیا یہ کہاں مار سکتا ہے تو لوگوں کے بعد تھرک ہی سمجھدار کے ساتھ اس کا جو آمنا سامنا ہوا تو اس نے کہا کارتوس یہی ایل جی ایس جی کے کارتوس آج پتہ نہیں ایل جی ایس جی ہوتے ہیں کدی ہوتے ہیں پہلے زمانے میں ہمارے دیہات میں کہتے ہیں کہ جنگل میں شکار کے لیے اگر جاؤ تو یہ چار نمبر وغیرہ جائے تو لے کے جا کے ایک ایل جی ایس سی کا کارتوس ضرور ہونا چاہیے کیا پتہ ہے بڑیا چیتا شہر کا سامنا سامنا ہو جائے اور واقعی نا ہمارے وہ آج سے کوئی ستر سال پہلے کے بارے یعنی جو والد صاحب کی کے لوگ سب نے شہر دیکھا جب لوگ تو ایک بات ٹھیک ہے یہ کارتوس تو اس نے کہا کہ اچھا تو بزرگوں نے بات کہی ہوتی ہے بندوق بڑھ کر کہی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا زور بھی اتنا ہی ہوتا ہے بعض اوقات میں بیان کر لوگ سے پڑھیے آپ کے بیان ہے تاثیر تو پہلے کہا آپ کو پتہ نہیں ہم نے ایک ٹرک سیکھی اس ٹرک سے اس میں تاثیر یہ ٹھیک کیا ہے ٹھیک یہ ہے کہ اس کو خاص کیسیت کے ساتھ ہمارے آزاد نے بولا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اس بال کو سنتے ہوئے اس کیفیت کو ہم نے دیکھا ہوا تھا ہم اس کیفیت کو آپ لوگوں پر ریفلیکٹ کر کے اس کو بول لیتے ہیں جی کے پاس آئی نہ ہونا ادھر جو تو بلف روشنی آجی یا سورج آدھی اور اس نے اس طرح کیا اس کی طرف اور ہیوں آدمی کی آنکھ پر ڈال دیے بچے شرارت کرتے ہیں یا انہیں پکڑتے کلاس میں تو ایسے کر کے بلب وہ آنکھوں پر ڈال دیتے ہیں وہ دور کے اپنے ساتھی کے دور دور کے بیٹھے اس کی پر ڈال دیتے وہ آنکھیں سے کرتا ہے کہ سورج کہاں سے آ گیا سورج تو نہیں ہے لیکن آئینے والے ہیں سورج کو موڑ دیا میں نے کہا ہم نے ٹرک سیکھی ہوئی ہے جس کیفیت کے ساتھ ہم نے اس بات کو سنا ہے حضرات سے اور اس کیفیت کے, کے مطابق ہم آپ کسان بیان کر لیتے ہیں کیفیت پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کہیں باری ہے نہ پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے اور پیچھے مربوط سلسلہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ہے ایک حدیث کے استاد تھے نا اور ان کی وفات ہونے لگی تو بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا تو اس بات پر خوش ہوتا رہتا تھا کہ ایک حدیث آئی ہے کہ جو آدمی اسلام کے حال میں بوڑھا ہوا اس کی بھی اللہ مخص کر دے گا اور سفید لوگوں سے اللہ کہ کیا ہوا اتنے مجھ سے پوچھا اللہ نے کیا اس طرح کا خطاب کر کے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے عبد نے رحمتہ اللہ جو نے اور ان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم سے سے آپ نے فرمایا تھا کہ بوڑھے کے بارے میں میرا یہ رویہ ہے اللہ حدیث نا لیکن اس کو روعت کرتے کرتے وزیر شام تک پہنچایا پھر فرمایا گیا اللہ کیوں نے فرمایا اس حدیث بھی جو ہے وہ اللہ نہیں فرمائی ہوگی جی؟ وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب وہ وہی جس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ قرآن ہے اور وہی غیر مطلوب وہ وہی جس کی تلاوت کا حکم نہیں دیا گیا لیکن ہے وہ بھی وہی ہے اور وہ حدیث ہے اور قرآن کی آیت سے اس کا ثبوت ہے کیا ثبوت ہے جی نیل ہا ان یو اپنے جی کی نہیں کہتے ہیں یہ نے جی کی بات نہیں فرماتے ہیں ان ہوا اللہ وہ بلکہ وہی فرماتے جو وہی کی جاتی ہے آپ کی بات ہے یعنی یہ وہی کی جاتی اس کو فرماتے ہیں وہی کے بغیر نہیں ہے لہذا یہ یہ نہیں وہی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت کا حکم تو نہیں ہوا جس کے الفاظ تو اللہ تعالیٰ کے نہیں ہیں لیکن جس کا مضمور اللہ تعالیٰ ہے یہ ہم کتاب میں لکھا ہے یہ جو بزرگ ہیں مولانا عبداللہ سماسی سباسی نام والا تو کہتے ہیں کہ یہ میں تخریر کر رہا تھا تو اللہ کے سلق والے بندے ہیں علماء اہل حق کے بیانوں میں بیٹھتے کیونکہ بس انوار آتے ہیں بہت اللہ کے طلق و لما ہوتے ہیں مدارس سے ہیں اور دین بیان کرتے ہیں تو کیا کہ کھڑا سات میں اگر بیٹھا ہوتا بیان میں تو میں نے ایک بات کہی میں نے کہی یہ حدیث ہے تقریب ختم ہو گئی تو عظرت کو یہ پسند آ عالم یہ عالم عبدالحدیذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پسند آ گئے انہوں نے کہا یہ جو آپ نے فلاں کلام پڑھا آپ نے فرمایا یہ حدیث ہے یہ حدیث نہیں ہے میں بڑا دیش کا باہر آدمی ہے کہ مجھے بات جن میں لگی ہوئی تھی میں نے اپنے مجموعے دیکھے دیکھے دیکھے دیکھے. سارا پوچھا لو وہاں سے. پھر طرح کہیں بار پتا چلا کہ یہ حدیث ہے یاد تھا کہ ساری تاغیقار کے بعد میں ایسا کہ آدیش نہیں ہے کسی کا کلام ہے یاد لائی بڑا آدمی کون تھا اتنا بڑا عالم تھا تمہاری ساری زندگی لگ گئی ہے ساری تحقیقات ہم نے کی ہوئی ہیں وہ اس کو اتنی بات اس آتی تھی حالانکہ بڑا سادہ آدمی لگتا تھا تو ڈھونڈا ڈھونڈنے کے بعد جو ہے تو آپ نے کیسے کہا تھا کہ یہ حدیث نہیں ہے ابھی برفدار اسل ہوتا ہے جب آدمی بولتا ہے اس کے منہ سے آیا تھا تو ایک طرح کا دور نکلتا ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ آئے تھے پھر بولتا ہے دوسرے جگہ عدیش نہ چلتا نور نکلتا تو وہ کا نور پہچان لیتے ہیں حدیث کا نور اور جب دونوں نور نہ ہو تو ہمیں اندار ہو جاتا ہے کہ نہ قرآن ہے نہ عزیز ہے تو آپ جب یہ بات بولی تھی تو اس پہ دونوں نور نہیں تو میں نے اس سے کہا تھا اللہ اللہ نے کہا کہ او ہو بات کو ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑے علم ہے یہ اس سے آگے کی بات ہے انہیں بزرگوں کی بات اس سے بھی آگے کی بات الفاظ اور معنی کی بات نہیں ہے یہ تو نور انوار کی بات ہے جی خیر پر کہتے ہیں کہ میں ان سے بیت ہو گیا مرید و اب بہت سواگت ہے تو انہاں فرمایا ہوا ہے کہ حدیث نبی جو ہے اس میں بدن مبارک کا نور ہے حدیث نبی جو ہے اس میں بدن مبارک کا نور ہے اور حدیث قدسی میں مروح مبارک کا نور ہے جو بھی اوپر ہے کرسی کو اور ابھی نبوی کو بھی آپ داج بات پہچانتے خیر سے پہلے بات کیا تھی کہ وہ بات یاد رہتی تو اس کے پیچھے ایک اس کے ثبوت اکلی دلال سے ثبوت نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک کاش والی زندگی ہے ہاں وہ اولاد بازی کیا بلا دیتے تقریب کے لیے تو خیر یہ ان سے بھی میں نے یہ بات سیکھی اور اور بزرگوں نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے اپنی تعلیموں میں لائے ہوئے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ اور یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کی کتابوں میں لمبا لکھتے ہیں نا تو اس میں اس کا تجربہ لام رخ ہے نا لام رخ انہوں سے چکر تھے یا قرآن پاک لام ری شکر کے بارے میں آپ کی عمر کی قسم ہاں جی یہ اور دوسری آئس لقند ممرن افلا کا سل میں تمہارے اندر ایک زندگی گزاری ہوئی ہے ہاں جی کیا زندگی کو سامنے رکھے تمہارا کل نہیں ہے کہ تمہارے میں آپ کو سمجھو تو صاحب کی بات میں نے کہا اس نے سے سے نکالی اور کہیں سے اس نے سوچی ہوگی یا اس سیز پڑ کر لگایا ہوگا کہ واقعی اس, اس زندگی کے زندگی والے آدمی کے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے کوئی کہا کہ آپ اس بات کا سبوتیں جب باہر ڈاکٹر ہوتا ہے تو مریض اس کو یہ نہیں کہا کرتا کہ آپ اس دوسرے کا ثبوت ہے اور ڈاکٹر امتیاز صاحب اصل بات سے آئے نا تو کہتے ہیں کہ یہ دوائیاں جو ہیں تو وہ انگریزی ہیں ایک ہوموپیتھی دوائیاں ہیں ہو وقت مریض کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب اپنے پاس والی دوائی دو کیوں کہتا ہے کہ اس نے دیکھا اسے شفا ہوئی ہے کہ خرچہ زیادہ ہوا تقریب بھی اٹھائی شفا نہیں ہوئی اور دوسرے واسطے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ شفا ہوئی تو لہٰذا وہ کوئی ثبوت نہیں جاتا کہتے بس ہو جاتا ثبوت کی ضرورت نہیں تو خیر جی وہ نگاہ کے کہ کشی والی زندگی ہے تو ایک لام رخ یا مون اور دوسرا جو ہے کہ کو مومن افراتا کروں تو ان دونوں آیتوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ کی سیرت کو لکھنا بیان کرنا چرچا کرنا یہ جو ہے یعنی ہے بہت فائدے کی چیز ہے جس کی طرف قرآن پاک کی آیات نشاندہی کر رہی ہے کیونکہ اللہ کی ذات تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہت بڑا ثبوت ہے جس کا رد نہیں کیا تو کشمیر میں نے یہ بات کرتے ہوئے کہ کہا کہ ایک آدمی کی زندگی کو دیکھیں کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہوتا ہے یہ اپنے سارے معاشرے کے بہترین خاندان میں سوتا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی خاندان نہیں بہترین جسم والا ہوتا ہے سب لوگوں نے مانا ہوتا تھا کہ اس کی قوت بدنی قوت کاگر کو ٹھہر نہیں سکتا اس معاشرہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہوتا اور سب سے زیادہ وزیف شکلدار اور خوبصورت ہوتا ہے تو اس کے معاشرے میں اس کے حسن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا سب سے زیادہ دانا اور دانشور ہوتا ہے اس کی دانشوری کا کوئی جواب نہیں لا سکتا او اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمر گزرواتا ہے اس معاشرے کے سامنے اور زندگی کا شوریہ میں ہر جگہ پر لوگوں نے اس بات کو باندھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سے آگے قدر نکالنے والا کوئی نہیں ہے فیم کسی کے پاس نہیں ہے سمجھ کسی کے پاس نہیں عقل کسی کے پاس برش پری کسی کے پاس نہیں, کے پاس کے پاس نہیں ہے۔ ایسے جو واقعات بہت سے پہلے کچھ آئے ہوئے ہیں آپ کے کہ سارے قریض سلوار نکال کر لڑنے کے قریب ہوئے ہوئے تھے جسوت کے رکھنے پر اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فیصلہ کیا حالانکہ یہ واقعہ جو ہے اس وقت شاید آپ کی عمر تیس سال کے قریب تیس سال کے نوجوانوں کو کون لوٹتا تھا ماشاء اللہ نہیں لوٹتا ہمارے اسسٹینٹ پروفیسر جہاں سرجری میڈیسن والے فریاد کرتے رہتے سامنے یہ ہو گئے سی پی ہو گئے بیٹھے ہوئے مریض نہیں آتے ہیں تو ویسے کہا کہ صبر کرو صبر کرو تمہارا وقت بھی آ جائے گا ایسی اگلے بڑے بوڑھے جو اٹھیں گے نا تمہارا وقت بھی آ جائے گا صبر کرو سب کچھ ہو جائے گا ابھی گزارا کرو تو کون پوچھتا ہے تیس سال والے آدمی میں. تیس سال کی عمر میں تو لوگوں کو نام آنا شروع ہوتا ہے معاشرے میں کہ اس نام کا بھی کوئی آدمی ہے چالیس سال کے بعد اس شخصیت قائم ہوتی ہے جی؟ تو خیر اس معاشرے کی ایسی ثبوت ہوتا ہے اس معاشرے پہ اور جب وہ کچھ بات کہنے کے لیے پھر کھڑا ہوتا ہے تو سب لوگ کو کہتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہوگی کس نے کی فلائیں کی فلانے کی تو سمجھدار رد دی کہتا ہے کہ اس نے اگر بات کہی ہے تو یہ کوئی بات ہے ضرور تو خیر یہ شخصیت ہوتی ہے علیہ اور خیر جناز رسول اللہ سے زندگی ابار کہ وہ حال جب کہ آپ کو ظاہر لحاظ سے عرب کی ایک بادشاہ آپ کے قدموں میں آ گئی لحاظ سے بھی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کے شرکت کے یہ جو کو سعودی عرب اور علاقہ کہتے ہیں اس علاقے کے بادشاہ تھے روحانی ہے تو اس کو تو چھوڑے نہیں. اور آپ اس حال میں تھے آپ چاہیں گے مری لیے سونے چاندی کیٹوں کا بھل بنائے اور کوکا کے مرغے شکار کر کے دائیں مرغ پرندے اور اس کا مری لیے سالند بنے اس پہنچنے کے باوجود آپ کی زندگی فقر والی کہتے ہیں کہ یہ فتح خبر کے بعد سے فاکہ نہیں ہے پر فاکہ نہیں ہوا فتح خبر کے بعد لیکن حضور کے گھر ہے فاقہ ہے کیونکہ آپ نے اس کو چن لیا تھا زندگی کو چن کر اختیار کر لیا تھا آپ نے مدد یہ کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ بروز قیامت ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ پہ ہوگا لیکن اس پر مجھے فخر نہیں ہے اور میں بنی آدم کا سردار ہوں سید میں بنی آدم کا سردار ہوں لیکن اس پر مجھے فخر نہیں لیکن یہ فرمایا کہ فکر فخر ہے اس فخر پر مجھے فخر ہے اس کو آپ نے چنا ہے اختیار کیا کہ مارا تو یہی ہوگا یہی چٹائی اور یہی بوریا ہوگا جی اور یہی جھونپڑا ہوگا اور اس جھونپڑے میں ہمیں سال میں جانے والے نہیں ہیں جب اس میں کوئی مال و دولت پڑا ہوا ہو بلال رضی اللہ کیا ہے کہ یہودی نے مجھ سے کہا ہوا تھا کہ مجھ سے کرو لیا کرو کہتے کرو لیتا رہا لیتا رہا تو میاد میں کتنے دن باقی ہیں تو دو تین دن باقی اس نے کہا کہ بیٹے اگر پہلی تاریخ کو کروا نہ لائے تو میں تجھے پھر غلام بناؤں گا کہتا ہے میں رات کو آیا اور میں نے آخر میں جب سب لوگ چلے گئے تو آ کر مجھے محنت کر کے چلا گیا صبح اس نے وعدہ ہے اگر صبح نہ میرے پاس کچھ ہے نہ آپ کے پاس کچھ ہے تو اس کو ادا کریں تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں صبح ہونے سے پہلے چھپ جاؤں کہیں کہتے میں اجازت لے کر آ گیا اور اپنے جوتا تلوار وغیرہ سامنے رکھ لی کہ جو ذرا روشنی پھیرا تو میں چلا جاؤں گا میں صبح کی اجازت اس وقت سے پہلے پہلے حضور نے کاشت کو بھیجا آدمی کو بھیجا تو کو بلا کر لاؤ تو کہتے میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ فدق کی امیر نے میرے لیے نذرانہ بھیجا ہے چار اونٹنیاں لدی ہوئی سامان سے بیٹھی ہوئی تھی میں نے سامان اتارا آج فرمایا تقسیم کر تقسیم کرتا رہا شام کو آپ نے پوچھا کہ تقسیم ہو گیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلاح سن سامان بچ گیا ہے محتاج ضرورت مند آئے نہیں کہتا آپ گھر میں نہیں گئے ہیں تو اس گھرے میں تکمند نہیں جائے گا جس سے مال پڑا وہ خیر سال میں جہاں پر مسائد ہیں شدت ہیں تکالیف ہیں وہاں آپ کی اپنی ذات اہل بیت پھر بنی آشملی کے وقت نے اگر آواز دی ہے تو اپنے خاندان کو آواز دی جب بال و دولت آیا ہے تقسیم کا وقت آیا ہے تو پھر باقی لوگوں کو آگے کیا اس بعد میں خلفام نے فاروق دلہن صدیق جب تقسیم کرتے تھے مال و دولت کو پھر کہتے ہیں کہ تقسیم کا ضابطہ یہ ہوگا کہ جس کو جتنا حضور صلی اللہ سلا سمجھے رشتے داری کا قرب ہے اس کو پہلے تو اس کو ترجیح دی جائے گی کیا کہ کی حضور کی ساری زندگی میں مصائب اور تکالیف کے وقت تو اپنی ذات اپنا خاندان اہل بیت اور بنی آشم کو آگے کیا جاتا رہا نگلیکٹڈ رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں نا انہیں کو نگلیکٹڈ رکھا ہے کہ تکالیف مسائب شدائت کے وقت تو اپنی ذات اہل بہت بنی آشم ہے اور اقایا اور مال و دو کے وقت پہ ہے تو باقی لوگ ہیں تو کیا یہ حق نہیں ہے کیا اس شخصیت سے کوئی حق کا سبوت مانگے گا جواب فرما رہے ہیں وہی ہے اس جگہ صابۂ اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اب کیا وقت ہے تو صابع کرام جواب نہیں تھے کہ دن ہے اس احتکار کے ساتھ تھے کہ اگر آپ برباد ہے رات ہے تو اس دن رات سے پرساد کے میدان نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے کہ اللہ اور رسول ہو عالم کون سا دن ہے کہ اللہ اور رسول عالم اللہ رسول بہتر جانتا کون سا دن ہے کون سا مہینہ ہے کون سی جگہ ہے کون سا وقت ہے سب کے جواب میں نے فرمایا کیا ارفاد کر دینے فلانا وقت ہے جو تہرا چترودا کر دیا وہ ہے تو ایسی شخصیت سے ثبوت کی گنجائش نہیں رہ تو پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ کشش والی زندگی ہے جو حجر ہے اور دلیل ہے اور ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات علی اور ذات صلی اللہ اور آخرت کے وجود کیا آپ نے تو اپنے سارے ارمانوں کو ساری چاہتوں کو آخرت کے لیے اٹھا کہتے ہیں پیغمبر کی زندگی میں ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو مہم دعا ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے اور وہ رد نہیں ہوتی ہے اور اس سے مارکت دارہ فیصلے وجود میں آتے ہیں. اور ساڑھے نو سو سال کے وہ دور کوشش کے بعد دوال صاحب کو ملی ہے وہ دعا ملی ہے تو کون سی دعائیں نہ وہ ہے خبر تصویر ربل اللہ الارض میں کافی نظر ہی آ رہا اللہ زمین پر کفار کی جب بستی نہ چھو تو عام طور پر کم سمجھ لو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی دعا کو ایسا استعمال کر لیا میں حوض بلا اُلٹا استعمال کر لیا سے کہنا بہت بری بات ہے اللہ کا مری یہی تھا مر ہمار کی جو دعا ہوتی ہے وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی ہے اپنے چاہت کے لیے نہیں ہوتی ہے اللہ کا مر ہی یہی تھا انسانوں کو اللہ تباہ کرنا چاہتے تھے مشیر الہی یہی تھی یہ الہ آباد کے بعد میں دیکھا برتن بناؤ برتن بناؤ توڑو توڑتے وقت آپ کو تکلیف ہوئی کہ اللہ تکلیف ضروری میں نے بنایا تھے بڑی کوشش کی تھی کہ آپ نے تمہارے بندوں کے بارے میں سے دعا کر دی لیکن مشیت چاہ اللہ کی اگر اللہ کو پسند تو نہیں تھا لیکن چاہ مشیت الہی یہی تھی کہ تباہ ہوں اور کا تباہ ہونا جو ہے وہ مقدر ہو چکا تھا تو اس لیے یہ بڑی بہتری ہے کوئی کہنا کہ دعائیں سے استعمال کر لی نہ باللہ اللہ کوئی کم اچھے طریقے سے استعمال کر لی تو یہ دعا ہے اس طرح ابراہیم علیہ السلام دعائیں دعائیں اور آپ کی یعنی یہ سی سالہ جو ان کا محنت کے بعد جو آپ نے کیا بدرو دین کے بارکوں کو کھڑا ہونا اور چاروں سے سو سے <coughs> برس تلوار برس رہی اسے کا کھڑا ہونا آپ نے کیا اور آپ کی زوجہ میں کا چالیس دن تومس لگائے سارے پھر سارے ہو گیا کئی سالہ جانکار محنت کے بعد یہ دعا جو آپ کو ملی ہے تو آپ نے اس کو دنیا میں استعمال نہیں کیا تو بھولے سم دار دعا کمزیک استعمال ہوگی تو, اس تو آیا گڑھ دیکھنا یہ دعا وہ شفات کبرا ہے جو بروز قیامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسمت کے لیے استعمال کریں گے اس کی معافی ہو اور دردی سے چھوٹے اور جنت کی رہنائیوں اور نمازوں کی طرف جائیں اس کو آپ نے اس دن کے لیے اٹھا رکھا کہ اس دعا کو استعمال جہاں نہیں کرنا کہتے ہیں جس بات مقام محمود لایا جائے گا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم ہوگا تو آپ کو فکر ہوگی کہ میں کہیں اس پر بیٹھ جاؤں اور جنت چلا جائے اور میری امت کہیں اکیلی نہ رہ جائے تو آپ اللہ کے امر کو پورا کرنے کے لئے اس پر ہاتھ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا امر بھی پورا ہو جائے لیکن بیٹھیں گے نہیں اس پر شرد اللہ نے پوچھا کہ کے دن کیسے ملاقات ہو تو اس میں جو اور کچھ فرمایا آپ نے اس میں یہ فرمایا اس کا مفید ہے کہ عائشہ یادوں میں مزاج ادر کے پاس ہوں گا. یا کو سر پر یا مزاج ادر کے پاس یاد کے ویریوں بتا کیا ہوگا خیر یہ کی جو دعا ہے اس کو وہاں کے لیے استعمال کیا والی زندگی ہے جس کو کہ ہاں وہ مہمان جو ہوا تو اس نے پھر یہ بات سنی وہ بات سنی تو so, اسے میں نے کہا آج بھی مجلس سے ہوں گی اس میں آنا انشاءاللہ شاء اللہ میں یہی بات کہا برف دار یہ کشش والی زندگی ہے کشش والی زندگی بات کر رہی ہے کشش والی زندگی ہے اس کو اگر پالو تو فلسفہ منتقل اور دنیا کی چیزیں اور اخلی دلائل ان چیزوں کے ثبوت کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کو تو اس کی سیرت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرت ہے آخر کے ثبوت پر بھی اور لال کی ذات کے ثبوت پر بھی اور یہ راستہ جو ہے یہ عقلی نہیں ہے وجدانی ہے جب آپ دل ایک چیز کے ساتھ قرار پکڑ لے گا اور اس میں ایک محبت بیٹھ جائے گی پھر سب کی ضرورت نہیں پڑے گی بارے میں بتانا مشاہدہ کا راستہ کھولے گا مشاہدہ کا راستہ کھولے گا اب یہ نماز میں یہ بات آئی دن میں کہ اس کو مار کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے اس مثال سے بات چلاؤ بار یہاں چونتیس پینتیس سال ہو رہتے ہوئے یہ ایک بازار یہاں پر ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں کا بھی شاپ میں ہے یہاں لوگ کوئی آ کر دونوں کی دکان بنا لیتا ہے کوئی سبزی کی کوئی گوشت کی تو میں گزرتا ہوں ساتھی سے میں کہتا ہوں یہ نہیں چلے گی ایک مہینے بعد ختم ہو جائے گی تو ختم ہو جاتی بڑی بزرگی کی بات ہے جی. راڑ صاحب جو بات, ہوں, ہو جاتی ہے جی. کا کی بات نہیں ہے یہ تجربہ ہے سارے دن میں جی. اور دس مرغیاں جو ہیں وہ کوئی کہاں سے لے آتا ہے کوئی کہاں سے لے آتا ہے ایک مرغی تو کے اس کو ضبع کر کے سارے گھر والوں کا کیسے بندوبست کرے گا کھانے کا ان کی روزی کا کیسے بندوبست کرے گا میں نے کہا یہ ہے اس, اس پر فلاح اس کے میں بار پاتا پہچان ہے یار کیا چیز چلے گی کی؟ کیا چیز نہیں چلے گی ویسے ہی اللہ کے کیا چیز چلتی ہے کیا نہیں چلتی ہے یہ معرفت فتح لائیے یہ کیا چیز چلتی ہے کیا نہیں چلتی ہے یہ ہمارے طلبا تو کافی پچیس سال مجھے پڑھاتے بھی ہو گئے ڈاکٹر صاحبان کے بارے میں ان کو میں پیشن سنایا کرتا ہوں کہتے جو بات آپ نے کی دس سال بعد اس نے کر لی یہ کہ آپ نے کیسے ہی کہی تھی میں نے کہا اس کی آداد و اخبار سے مجھے اندازہ ہوتا اب کل ہی اس کے, کے وارڈن نے خط لکھا کے دو تین دن پہلے کہ لڑکا گیا ہے ڈاکٹر بن کر اور ٹیوبیں اس کی کمرے کی اور بورڈ اور یہ ساری چیزیں نکال کر لے گیا تو میں نے کہا کل یہ جا کر کل یہ جو ٹین کرے گا نا ڈاکٹرین میں تو اس سے زیادہ خطرناک ہوگا تو چلو ٹیوبیں تھیں تختہ تھا اس طرح تو اس کو وہ خیال ہوا تو لکھتے ہیں وہاں اسپتال والوں کو اس سے برابر کریں گے لیکن اس کی آداب اخبار بتا رہی ہے کہ کل یہ بہت گنا انہیں پھیل کرے گا اور بے وقوع ہے سمجھتا نہیں ہے اس کو پہچان نہیں ہے دنیا کی یہاں کیا چیز چلتی ہے کیا ترقی کرتی ہے کیا بڑھتی ہے پھلتی پھولتی ہے پرورش پاتی ہے ہمارے کا علاقہ پشاور کا علاقہ ہے نا ایک دفعہ ہمارے اگلی والے اللہ کہتے تھے خواص کی جماعت بھائی سے اس کے لیے اتنی پچیرو گاڑیاں چاہیے اور اتنے پیسے چاہیے جی. یہ ہے وہ ہے جیسے پچیروں گاڑی جی تو ہمارے یہاں ایک بڑے مزید دوست ہے بڑا غصہ نہ سب ڈانٹا نے جب پتا تمہاری جو وہاں گئے تھے مانسرا میں چلے پھرے تو کیا رپورٹ ہوئے سی ای نہیں پولیس والے تو کھلے گی شاپر بار سب جانتے ہیں کیا وہاں یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ پشاور کے ہیروئن کے اسمگلر آئے ہیں اور ساتھ سو انسپیکٹر بھی آیا ہوا ہے اس کا کسٹم تو یہ دندا کہاں سے چلا چلا دیں گے پتہ چلا آپ یہ تو پشاور ہے یہاں تو ایک دم تو گاس کھود رہا ہوتا ہے وہ گاڑ مستری کے, مستر کے پاس بیٹھے ہوئے کمانیوں کو کوٹ رہا ہوتا ہے اور تین مہینے کے بعد کچروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں اور, اور چھ مہینے کے بعد جیل میں ہوتا ہے اور جلد کے ہے گھروں میں برتن دھو رہی ہوتے ہیں تمہارے سامنے کیوں کیونکہ حلال حلال ہے حرام, حرام ہے برکت برکت ہے اور گسا گھسا ہے جیسے ہمارے سامنے آپ کو تو بزرگوں نے کہا تھا کہ شہرت ہے جنہوں نے حلال سے کھمایا وہ پہلے اتنا نہیں تو یہ رہا ہے کہ آدمی جو ہے وہ خواس بن گیا جی میری طرح وہ رائمن کے اجتماع میں ہم گئے تو وہاں خواس کا بناتے تھے کہ باقی بعض ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی ایسی ہے کہ ان کو بڑا کچھ رات یا آرام کی ضرورت ہوتی ہے عام لوگوں میں ان کے لیے بناتے تھے تو وہاں پر گئے تو ہمارا ایک ہے وہ میرا شاگرد اور اس کا چھوٹا ایک بھائی ایک چھوٹی سی دکان چلا رہے ہیں دونوں وہاں بیٹھے ہیں خواہش میں بیٹھے ہوئے سے ڈالے مزے کرا تم نہیں آیا یہاں پر میں نے کہا برفائی یہ تو خبر کے لیے جگہ بنائی ہے میں تو خواص میں سے ہوں میں نے کہا اگر آپ خواہش میں سے ہیں تو اور کون گا میں نے کہا تو یہی پتا ہے کہ ہم خواص میں سے نہیں ہے تو یہاں کے بزرگوں نے اسکول بتائے ہوئے ہیں اس کے مطابق میں یہ بات معلوم ہے کہ میں خواص میں سے نہیں ہوں اس لیے میں یہاں نہیں آیا آپ ہوں گے اس لیے بیٹھے مجھ سے دور بھاگے اسے دور بھاگو سارا مزہ خراب کرتے کیوں تو یہاں مزہ اڑا رہے ہیں سارا مزہ خراب کرتے خیر جی ہاں معرفت کہ جو میں نے پڑھی تھی نا وہیات <تصفح> کہ جو نیک عمل کرتا ہے مرد اور عورتوں میں سے کرتا ہے یا کرے گا حاجی بولے سر یا منسا کا سلوا ہو گیا امنیا عمل منصال منظر مون تھا امنیا عمل عملہ یا ملوش لو کر مظاہر سے دیر خوشحالی جی خبروں کو ماضی مظاہر پھر بڑا خوش ہوتا ہے آنی. تو جو کوئی عمل کرتا ہے یا کرے گا مردوں اور عورتوں میں سے. نیک عمل اور وہ ایمان والا بھی ہو تو فلاں فلا لام تاقیر اور نون سکیلا تاکید دو تاکیدوں کے ساتھ ہم ضرور بز ضرور خا ہم خا مخا اس کو اجات طیبہ دیں گے ہاں یہ بات خا مخا ہے یہ ضرور بز ہے یہ لازم منظوم ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے بتا ہم نئے نئے آپ پشاور میں ڈاکٹر سیاض صاحب سے کہا دیجیے گھر میں حفاظت کے لیے کچھ اندر باہر سودا وغیرہ لانے کے لیے کوئی آدمی چاہیے تو یہ وہاں سے اپنے گاؤں سے پزر گل کو لائے ہاں ایک لڑکے کو لایا کہ وہ پجر گل جب آیا تو وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے کہا کہ پجر گلا مسکا نماز پڑھو تو اس کے دوسرے بھائی کا چالات تھا جی کوئی اور کوئی گل تھا وہ فقیر گل مسل تو اس کہا کہ فکیر گر کی سار موزوں کی مجھے تو کم جو چائے اور چینک اور پراٹھے لگا لی تھی کہ یہ جو بھائی فکر گل ہے جب صبح کے بیمار پڑتا ہے تو کون سی ایک چائے کی چینک اور پراٹھے اس کو آتے ہیں یعنی پٹھان آدمی کو صبح چائے یا چینک دے دیں ساری کو پیئے گا ماشاءاللہ اللہ اور ساتھ کے دو پراٹھے بس تو اسے کہے کہ آج تین آدمیوں کو مار دو تو پتا نہیں پیاری mm. <laughs> <laughs> <This stuff Maria. laughs> خیر جی وہ تو میں نے کہا کہ اس پر ہے. واقعی بڑا منتقل شارٹ کٹ سمجھا ہوا ہے تو ہم نے بات پڑے کا ساتھ دو ہوں. اس طرح اگر اللہ پاک کرتا تو سمیلا ملوثہ کی جگہ پر جو پشاور کے چمبر آف کامرس کا صدر ہے نا سارے کاروباروں کا سدر مالک سے جیسے کر مدرسے پڑا ہوتا بجائے اس کے بعد نے کھولا ہوتا ہے اس بات ہاتھ سے دو اے ساتھ سے دو اگر معاملہ ہوتا پھر تو یہ دنیا دار تاجر زمیندار ہاں جی اور یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہم اور آپ سے آگے ہوتے پردہ حیات طیبہ کو اللہ نے پردہ غائب میں رکھا ہے اور دیتا اللہ اس طریقے سے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے تو ایمان مال صالحہ پر اللہ کا دو تاقیدوں کے ساتھ وعدہ ہے حیات طیبہ دینے کا تو ہے انسان تو ایمان ہمارے سالے سے ہٹ کر وسائل مادیہ اور دنیا اور اس کے گپلے اور جھوٹ اور فریت وہاں سے تو کیا چیز کمانے کے لیے آگے پڑتا ہے جب دو تاکوں کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ میں ضرور بے ضرور پاک زندگی تمہیں دوں تو یہاں سے کس طرف آدمی یہاں اٹھا کر دیکھتا ہے کس طرف کو جاتا ہے دوسرے آدمی کھا گیا ورنہ حالت پڑا سوال اگر بستیوں والے ایمان لاتے ہیں اور پرزگاری اختیار کرتے ہیں تقوا اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے جو ہے تو آسمان و زمین کی سے برکتوں کے دروازے کھولتے ہوں. ہمارے ازراج جو راج طالبان کو بار بار پیغام دیکھتے تھے بار بار تاکید کرتے تھے بار بار کہتے تھے یہ کہ دیکھنا امریکہ کا سودی قرضہ نہ قبول کرنا خاخوش بھی ہو جائے یعنی ڈٹے رہے ڈٹے رہ کہ جن دنوں پشاور میں اتنا آٹے کا کرائس آیا ہے کہ لوگ آٹے کے لیے بھیک مانگنے کو قریب ہوئے ہیں یعنی صبح کے وقت ایک پروفیسر صاحب گھر میں رہا سر رومال لیا ہوا تو میں نے کہا پتا نہیں سر کیا بات ہوگی کس لیے آیا تو اس نے کہا تھوڑا سا آٹا اس رومال میں ڈال کر انکار کر دیتے اس دنوں میں بھی افغانستان میں روٹی کے آتے آٹے کے قلت نہیں ہوگی ایسی برکت کی بالکل غلے کا پیسوں کا غیر آج مارکیٹ سے جائے فلانا جائے گا فلانا جائے گا فلان لکھ چلو بڑی سال کے بعد پر مجھے بڑا ہی واقع یاد آیا سنا دوں آپ کلکر میں لکھا ہے شہر پر کسی بزرگ کا لکھا ہوا ہے مرید تھا ایک بیچ میں منچلے مرید ہوتے ہیں نا کہ صاحب یہ کہ کرو گے اور کرو گے منچلا مرید ہوتے ہیں نا سر. چھوڑ دوں میں تو ہری دار سے کہا سب کہ اللہ اچھا کا دیدار کرایہ لکھا ہوئے اور کو پھینکا دریا اور دریا پر تصرف کیا تو اس کو ڈبو نہ سکے تصرف ایک قوت ہے جو آدمی حاصل کر لیتے ہیں انہوں اللہ کو بغیر کوشش کی حاصل ہوتی ہے کہ وہ تصرف کی تو جو ڈالے دریا پر تو وہ ساکن ہو جائے تسرف کیا دریا پر تو وہ اس میں جو ڈبکی لگی نا ایک ڈبکی دوسرے آدر سے سن نہیں رہے ملے ملے سے ہے ایسے مل مرے سے تم نہیں دیکھتے ڈوب رہا تیسرے کا پکار ڈر یہ تو کوئی تصویر بس نہیں ہو رہا تو یہ اللہ بس نے امر کیا پانی کو اس نے تھینک جب بعد نے کہا کہ دیدار ہوا کہ ہوا جی کہ کب ہوا وہ جس وقت آپ سب کی آوازیں میں نے ختم کی اس وقت جو میں نے اللہ کہا ہے اس وقت میں نے کیفیت محسوس کی دیدار تو نہیں ہو سکتا کسی کو دنیا میں دنیا میں دیدار الہی کسی کو نہیں ہو سکتا آخرت میں ہوگا کہ اس وقت ایک کیفیت ہوئی تو اس وقت میرے نفس میں ایک سوراخ ہوا اور اس میں سے ایک کیسی ہے میں نے ایک نظارہ کیا تو مجھے نظر ہوا اس سے کہ مجھے ہو گیا تھی. دیدار ہو گیا تو اس پر یہ بات یاد آئی تھی یہ کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان مال سالیہ پر دو تاکیدوں کے ساتھ سب چیزوں کے دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور ہم جو اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ کرتے ہیں پھر دنیا کے پیچھے پڑھتے ہیں اور حرام طریقے سے پڑھتے ہیں گف کر کے پڑھتے ہیں ظلم کر کے پڑھتے ہیں تو یہ بےخوفی نہیں ہے تو کیا جس دنیا کے کام میں تو چل ہے یہ تو خدمت خلق کی نیت سے چل اللہ کو وہ پورا کرنے کے لیے چل ہاں جی یاد کرنا پورا کرے چل. عبد اللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ شریف پر شریف کے درمیان زور زور سے ذکر کر رہے تھے انہیں فاروق رضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یار صلی اللہ کیا یہ آکار فرمایا نہیں یہ میں سے ہے اواہین کا کیا معنی تھا ڈاکٹر صاحب نرم دل والا کہ یہ اواہین میں سے ہے یعنی نرم دل والوں میں سے ہے اور آپ نے سابق رام کو جمع فرمایا جس جگہ آپ تشریف فرما تھے وہاں فرمائے کہ دروازے بند کر دو دروازے کے کباڑ ہوتے ہیں نا کباڑ بند کر دو اجنبی تو نہیں ہے مجلس دس اجنبی نہیں ہے پیار نے فرمایا سب ہاتھ کھڑا کرو سات سابق نے ہاتھ کھڑے فرمائے عام فرمایا کہ سب لا الہ الا اللہ کہو ہو تو لا الہ الا اللہ تھوڑی دیر سب اکرام کہتے رہے اقبال فرمایا کہ تم بشارت ہو تو تم سب کی مفرت ہوگی تو زور زور سے غلط میں ذکر کرنا بھی ہے جی اور ذکر کی مجلس بھی مصنون حدیث سے ثابت ہے ٹھیک ہے نہیں آئیے کہ شرائط میں مسجد پر سب سے پہلے حق مسجد میں فرض نماز والوں کا ہے پھر جو ہے تو سنت والوں کا ہے سنت مکمل کریں گے اور پھر جب کسی کے نماز میں کسی کے آرام میں اس میں فرق نہ آتا ہو تو, تو جاری جگہ شرائط کن کی, کی پابندی کی جائے کسی کی نماز میں فرق نہ ہے، کسی کے آرام میں فرق نہ آئے جی؟ تین پابندیوں کے ساتھ کر کے اور اللہ کی شان کے اللہ تعالیٰ نے تو زور سے ذکر کرنے والے بادن بیداری پیدا ہونا اور قلب کا کالب کے جذبات کا تعلق وابستہ ہونا اس کا نام دور زور شادی پکار رہا اس کا تو وابستہ کی ہو جاتی ہے اور جاری ذکر آسان ہے اس میں ذرا جلدی اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو اس لیے مختلف طریقوں سے یہ ایسا پر جو سوفیہ بات کرتے ہیں کہ ہاتھ کھڑا کروایا ہاتھ کھڑا کرنے کا ذکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ایک ذاتی حرکت تھی جو یکسوئی پیدا کرنے کے لیے کی گئی تو یہ جو ہزار روپیہ زور سے اللہ اللہ گرم لگواتے ہیں اور سرواتے ہیں یا جو گردن یا کندھے لواتے ہیں تو یہ بے قسم کی ذاتی حرکت ہے جو کہ ایک یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہے اللہ صبر توفیقہ تھا اور میں آہستہ آہستہ ان شاء انشاءاللہ دل میں بات بیٹھتی ہے ایک دو دن کی بات نہیں ہے آہستہ آستہ دل میں بات بیٹھتی ہے اور ذکر جو ہے تو یہ اس کے الفاظ ہی مقصد ہے نہیں ذکر کے الفاظ بھی مقصد ہے اور ذکر سے جو اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا ہوتا ہے وہ بھی مقصد ہے یہ نہیں کہ ذکر کا مقصد کہ اس سے یہ ہے کہ اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے جس چیز سے جو ذریعہ ہوتی ہے جب مقصد حاصل ہو جائے ذریعے کو چھوڑ دیا جاتا ہے نہ اس کے الفاظ بھی مقصد ہیں اگر کسی کو دھیان تو اصل ہے دھیان کا سواد اس کو ہو رہا ہے لیکن الفاظ ادا کر رہا تو الفاظ کے ادا کرنے کا سواد اس کو نہیں ہو رہا ہے ذکر کے الفاظ بھی مقصود ہیں اور ذکر سے اللہ تعالی کی ذات علی کا دھیان پیدا ہونا اس کی برائی بڑائی کا باتوں میں حاضر ہو جانا قدرتوں کی طرف انسان کی وبست کی خیال کی اس کے دھیان کی وجہ ہو جانا یہ بھی مقصود ہے اور فارغ ذکر مقصود ہے ٹھیک ہے جی دونوں باتیں مقصود شریعت میں کوئی ایک بات بنی خاص فرض ہو یا واجب ہو یا مستحب ہو وہ مقصد نہ ہو شریعت ساری کی ساری مقصد ہے دین سارے کا سارا مقصد ہے اس میں کوئی چیز مقصد کوئی ذریعہ نہیں ہے جی؟ اس کا فرض ہو واجب ہو سنت ہو مستحب ہو ساری کی ساری چیزیں جی؟ وہ مقصد ہے اس دیقت کہ یہ طلمان ہے ایک علمی ترتیب بنا لیے کہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے یہ کرنا سب کا ضروری ہے کہ یہ حرام ہے یہ مخروع تعلیمی ہے مخرو تنظیری ہے گنا سارے کے سارے گناہ ہیں سب کا چھوڑنا ضروری ہے کسی آدمی سے کہیں کہ آپ کے گھر میں ایک پیپا ڈیل کر اس میں یہ سلائی سے آگ لگائیں تو اس کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا لیکن اسے آپ کہیں کہ آپ کے کپڑوں والے بکسے میں ایک چنگاری رکھ لیتے ہیں تو اس کی اجازت دے گا وہ کہ چنگاری تو چنگاری ہے لیکن یہ جو ہے کسی وقت ہے سارے بکسے کو جلا سکتی ہے تو مکرو یہ چھوٹا مکرو اگر یہ چھوٹا مکرو ہے لیکن اختیار کرنے کے لحاظ سے تو گناہی ہے نہیں جو آدمی مصاحبات کی بے قدری کرے گا تو سنر کے چھوٹنے کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا اور سنر کی قدری, بے قدری کرے گا تو واجبات کے چھوٹنے کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا اور واجبات کی بے قدری کرے گا تو فرائض کے چھوٹنے کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور فرائض کی بے قدری گئی تو مارفت سے معلوم ہو جائے گا یعنی کفر میں داخل وصول ہو جائے گا اس سے مستحبات سستی اور ناقدری سے چھوڑنا درستی نہیں ہے ناقدری کرتے کے مستحبی تو ہیں اس کی عظمت اور کدر دل میں ہو عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ سنت کہیں ضروری نہیں بالوں پر لوگوں کو دیکھا گیا سڑک پڑ کر چلے جاتے ہیں کی سنت تو ضرور ہے آپ نے خیال کیا ہوگا کہ بیٹ کرتے وقت عموماً کہتے ہیں کہ فرائض کی پابندی کروں گا اور سنت کو دردوں کی مضبوطی سے علیکم سنتی سنت و خلفائے راشد الحدین ادو حاد نواز تمہارے لیے ضروری ہے میری سنت اور خلفائے راحدین کی سنت اس کو دانتوں سے پکڑو اور کسی سنت کا نشے کے لیے ترک کر لینا دبام ترک سنت موقع دوام کر کے سنت موقع یہ کبیرہ گناہ ہے کسی وقت ترک اگر ہوگی تو اس کی کبا نہیں ہے جان بھی کا ترک کرنا یہ انسان کے سخت محروم ہو جانے کی علامت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقدری ہے کسی آدمی کے باپ کسی آدمی کا باپ جو ہے وہ کتنے خراب اعمال میں کیوں نہ ہو اگر آپ ناکدری کرتے اس کے سامنے کہیں کہ آپ کا باپ پیسہ ہے کتنا غصہ اس کو آتا ہے دو کر کے سنت موقبہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں یہ قبیلہ گناہ ہے جناب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی ذاتل کے سارے فیوز و سارے برکات کا دروازہ ہیں اس کو محبت نہ حاصل ہوئی جناب رسول اللہ صم کی قدر نہ حاصل ہوئی جناب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جس نے آپ کی خوشی کا خیال نہ کیا تو اس کو فیوز و برکات ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے بیٹھیں گے کہا کرتے ہیں انڈر گریجویٹ تو نہیں ہے اس میں تعلیمی کو مرید ہونا پڑتا ہے استاد کی آنکھ کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے اس کا خیال کرنا ہوتا ہے ڈگری نہیں دیتا ہوں اور واقعی اتنی مشکل چیز ہوتی ہے کہ استاد ڈگری دینا چاہے تو بلبو کو دے دے اور نہ دینا چاہے تو کتنا لانا بن سکے نہیں سکتا بھی دروازہ ہوتا ہے تو با دنیا دار افسروں کی اور دنیا دار کو ہماری تنسل خیروں کے کتنی خوشامدیں کرتے ہیں لوگ میں اس کے ایم کے شاگردوں نے معلوم کیا کہ اس کو کون سی کتاب پسند ہے تم نے کچھ دنوں انٹروگیٹ کرنے کے بعد کو معلوم ہے کہ اس کو کھلا نہیں پسند ہے اس کے علاوہ کوئی کتاب لے کر نہیں آتا سب نیو ہوتی ہے کس کو یہ پسند ہے جادو اس کے خلاف ہم نکلیں کہ بھائی ڈگری ملنے پر اس کا اثر پڑے گا so, اللہ علیہ واضح فرمایا ہے کہ اگر nah, تمہیں دعوی ہے محبت کے اللہ تعالیٰ کی حضور اللہ صلی سے کہو کہ تمہارا میرا اعتبار ہے یعنی حضور صلی اللہ کا اعتبار ہے اتاع. اور ایک ہے اعتبار اعتاد تو آدمی حکم دے گا آپ کو بتائے گا بات سب جائے گا آپس پر چلے گے اور اعتبار کہتے ہیں منشا کو دیکھ کر چلنا کیا آپ جان رہے ہوں کہ کی خوشی کس میں ہے اس کی چاہت کیا ہے صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں تو ہمارے تھے اعتبار ہمارے آپ کی منشا کو جانتے تھے کہ آپ کی چاہت کیا ہے دانیہ علیہ السلام کا نسخہ مل گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابھی بھی بائبل میں ایک چیپٹر کے لگل کا تعارف ہے تو ان کو یہ بائبل کا ایک چیپٹر اسلام ہے تو بڑے خوش ہوئے اور بیٹھ کر اس کو پڑھ رہے ہیں اور باتوں کو جمع کیا ہُوا ہے جناب رسول اللہ تشریف لے آئے اور بکر حضیق نے آپ کی طرف دیکھا آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آ گئے منشائے نبوت کے جاننے والے تھے تو نا انہوں نے فاروق دلہ کا غصہ کیا کہ تجھے تیری ماروا تو نہیں دیکھ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ کے نچرے پر نگواری کے سراعت ہیں اور اس واقعے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ سلاد جامعہ کا اعلان کیا جائے یعنی آج مسجد مسی کے علاوہ کہ آج مسجد نبی کے علاوہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کے لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے یہیں پہنچے اب میں اپنی مسجدوں میں محالے کی بسوں میں کی جاؤت تھی آپ سلا جامعہ کا اعلان جب ہو جاتا تھا تو اسے پندرہ تک بات ہے یا کوئی لشکر بجا جا رہا ہے یا کوئی خاص بات ہو گئی ہے سب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے بیان فرمایا فرمایا پر فرمایا کہ اگر موسا بھی زندہ ہوں کہ بنی ساحل کے بڑے اور لظم پیغمبر ہیں ہاں جی سارے بنی اسرائیل میں شریع جی شریف موسمی چلی والا تو تورات کی انجیل کے ناظر بننے کے بعد بھی تو مکمل ختم نہیں ہوئی تھی تورات بر... تو رات مکمل ختم نہیں ہوئی تھی, تھی. انجیل اس پر اضافہ تھا ستر ہزار پمل بنی سایل کے تورات کو نافذ کرنے کے لیے مبوس ہوئے کہ اگر موسا بھی زندہ ہوں فون کو بھی میرے اعتبار کے, کے بغیر چارہ کار نہیں اگر موسا بھی آ جائیں ان کو بھی میرے اعتبار کے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا ان کو بھی اتباہ کرنا پڑے گا صرف عید نے بات کی ہے کہ آیا ان کتابوں کا مقبولی طور پر پڑھنا ناجائز ہے اس واقعے کے بعد کہ نئی علماء تحقیق کے لیے پڑھ سکتے ہیں اس واقعے کا مقصد یہ تھا کہ نیا نیا شریر کنزور ہو رہا تھا تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے اور جب جب یہ بات موقع ممبئی پکی ہوگی ہر کسی کو پتا ہے تو قرآن کے نظر کے بعد ساری شریتیں منسوخ ہو گئی ہیں تو اس کے اہل علم جن کو ضرور پڑھے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے تو ان کو پڑھنا جائز ہے ہےلم جو اس شرط سے بچ سکتے ہوں اور ان کو جواب دینا پڑا پڑ رہا ہو تو ان کو اس سارے علوم میں دفترات حاصل کرنا تھا وہ سیر ہو جادو, ہو جادو ہو نجوم ہو ساری کی ساری چیزیں ہوں اس کی اصلاح کے لیے ان کا جواب دینے کے لیے پڑھنا ان کے لیے جو اس کا جواب ہو جاتا ہے تفصیل معنی والے علامہ لوسی بھی ہیں نا پورے باہر اور انہوں نے کئی واقعات کو نجوم کے ساتھ کتاب کر کے کہا کہ ایسے ہونا چاہیے طرح کے ہوا ایسے نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ علم نجوم جو ہے یہ کوئی نے ستاروں کے ساتھ سننا چاہیے تھا برجوں ستاروں کے ساتھ ایک ہوا نہیں ہے <laughs> تو اوسط کی پیدا کرنی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کی سنتوں کی دو قسمیں ہیں ایک سننے آزیا ہیں آزیا اور آزیا اور, اور ایک سننے شریعہ ہیں سنہیں شریعہ وہ سنتے ہیں کہ جو شریعت کے ضروری کام ہیں اور سننے عزیہ اور طبیعہ وہ ہیں جو آپ نے اپنے خاص مزاج کی وجہ سے آپ کی طبیعت کی وجہ سے کی ہوئی ہے سنے شریعہ کی پابندی تو ضروری ہے سنیں طبیعہ اور عزیہ کی پابندی کرنا بھی محبت کا تقاضا ہے سننے کبی اور عازیا کا بھی اتباہ کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کے ساتھی نے آدر کیا کہ جو کھانا سنت ہے ہم نے جو لاتے ہیں جو لائے پیسے روٹی پکے کھائی سب کا پیٹ خراب ہو گیا کیونکہ آدمی نہ کسی جو پہلے دور چلاؤں تو بہت کبھی مزاج آپ دیکھو جو نہیں کسی نے شکایت کی حضرت تو سب کے پیٹ خراب ہو گئے تو سنت ادب کی وجہ سے فرمایا کہ بھائی دراصل ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں کہ سورت پر عمل کر سکتے ہیں <h criterion> ہم اس کے اہل ہی نہیں کہا کہ سورت عمل کیا نورد اللہ پیٹ خراب ہو گئی جی بھائی ہم تو اس کے اہل ہی نہیں تھے کہ اس پر عمل کرتے لہذا ہمارے پیٹ خراب ہو گئے الحمد اللہ گنیشی شادی نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہونے پر فوراً غصل فرماتے تھے میں نے کہا کیا کہ یہ سننے عزیہ میں سے ہے اور کبھی مزاج والے آدمی کے لیے ہے اس کا مزاج مضبوط ہے کہ ہے آج کے دور کے انسان کا توسیم ہی حال ہے یہ ہم لگ سکے اس پر تو یہ اس کے ذو فرق کی علامت ہے سنن میں کمی نہیں ہے کبھی مزاج کے لیے ہمیں بات آ سامنے آپ کو کہ بہت ضروری بات ہے ہمارے ساتھی ایک نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے مجھے میں بدلنے بہت کمزوری محسوس کرتا ہوں دم ہی نہیں ہے میں دل میں بات آئی میں نے پوچھی میں نے کہا آپ کا کیا ہے سواجی زندگی کا کیا معمول ہے آپ کا کہا ہر روز کا معمول ہے میں نے کہا آپ اپنی قدر کھود رہے ہیں آپ اپنی کبر کھود رہے ہیں یہ جی؟ تو ہر بات کا سورت نہیں ہے پہلے تو کیا خیر ہے کہ نہیں کہ ہے کہ سورت کیا نہیں ہے مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ, وہ تو شخصیت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں جس کی ایک ریکارڈ ساڑھے چھ پارہ کی ہوتی جی تھی تو کبھی وہ رکعت پڑی ہے تجھے جی؟ کہ نہیں پڑیے اپنے آپ کو زور سے مار رہا ہے کیسے بدل کرنا تھی سب میسج وہ کر رہا ہے میں سن کر خاصا ہی نبوت ہے چار ہزار شادیوں کی آپ کو جتنی وہی ملی ہوئی ہے کیا پرابیریوں پر کی میں برادری کرنا آپ کے ذمہ لازمی نہیں ہے باقاعدہ نہ آئے ہوا ہے لیکن آپ نے اتنی پابندی کی ہے کہ سب بیمار تھے آپ تو آپ کی چرپائی اٹھا اٹھا کر ازواج متحرار کے گھروں میں منتقل کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ ذوق اتنا بڑھ گیا کہ آپ ہتاشہ اللہ کے گھر پر تھے آپ ذہر بہت زیادہ بڑھ گیا باقی واضح متاثرات نے آپ کا منشا کو جانا کہ اب آپ کی تدیش آتی ہے کہ آپ کو یہاں سے اس جگہ منتقل نہ کیا جائے سر کی پر روح مثال الہی کی طرف جاتی ہے اسی جگہ دفن نہیں کیا جاتا ہے اس وقت آپ نے اس پابندی کو چھوڑا ہے اور کیا ہے کہ روس سے آپ پر پابندی لازم نہیں دی یہ خاصا نبوت ہے کاج کے لیے فرض ہے باقی امت کے لیے نفل ہے اللہ علی فتحجد نافل نافل اللہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے شاہ صاحب نے آپ کے لیے ضرور فرض ہے باقی امت کے لیے نفل ہے یہ بھی خاص حادثہ نبوت نے سبحان اللہ سد آزیا کے ساتھ ہر تربا و بستی کی کرنا یہاں تک کہ جس وقت جا پر کمزوری ہو تو وہ ہمارے بسے پر باہر ہے ہم اہل نہیں ہیں ہم اس کے اہل نہیں ہیں اور سندر دوستیا کرتے ہوئے آدمی کو پکڑ آدمی سب سے اپنے آپ کو برتر سمجھتا بھل نہیں تعالیٰ ظلمت کے دبکے نظر آتے ہیں جس سے سنت نہیں وہاں کوئی حصن نہیں ہے وہاں کوئی کمال نہیں یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تیران کے خان پر جو نوالا گرا اور اس کو اٹھا کر شادی کھا رہے تھے دوسرے شادی نے کہا کہ اس کو نہ اٹھاؤ یہاں کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو اس نے انہوں نے برزہ کہا آخر کو سنت حبیبی لحاظ علم کہ کیا میں حقوقوں کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں جس وقت تک مسلمان کو بات پر فخر محسوس نہیں ہوگا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی بات پر فخر ہو ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی زندگی پر فخر ہے یہ سارے کو اور یہ سارے بڑی بڑی مملکتوں والے بچر کے طور پر ہمیں اپنی ذات ہو ان سے کیا کہتے ہیں ہم سے گھٹیا نظر آتی ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نسبت سے ان کو ہمیں تن کے برابر نہیں سنتے موائن کے بم کی قوتوں کو چیمٹی کیا ہے سیت نہیں سمجھ تو اس وقت دو گھنٹے کروز میں کرنے میں باقی تھے تو اس وقت وزیر خارجہ کہہ رہا تھا کہ دو گھنٹے ابھی تھوڑی دیر میں طالبان کو پتا چل جائے گا پاکستان کا وزیر خارجہ کہہ رہا تھا سرتاج عزیز نوی آدمی جب کبھی تھوڑے جانے پتا چل جائے گا طالبان تالبان پانچ ہی انہوں نے ڈالے مولات کی رنجلال کی, کی قدرت کام لانے ان سب کو بیکار کر کے رکھا اور اس بات کو اثر کرنا چاہتے ہو نک اور عالمی سطح پر ٹیکنالوجی ان کی, ان کی, کی, کی رسوائی ہوئی اور ان کو رسائی کا زخم چاٹنا پڑا ان دلیل امریکیوں کو رسائی کا زخم چاٹنا پڑا کیا جانتا ہے کہ اللہ کی قدرت ایک قاہرہ کیا ان کی کیا احتیاط آزاد مولانا قاسم نزی رحمۃ اللہ نے فرمایا پیچھا ہوں کہ ریز کی کیوں کو میں دوں پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں کہ تو نے اپنے آپ کو نکا کے کی آگے کیا ہے ایسا میں بلا ہوا ہے اور ان کے آگے کتنا کی طرح دم بلانے والا بنا ہے اس کے نتیجے میں ساری باتیں ہوئی آج صرف پکڑ کر اس بات پر حام رسول اللہ صلی اللہ پر آپ کی زندگی پر آپ کی سنت پر ہردھ کیا ہوتا ہے کے یا نکال کر رکھے آپ کے سامنے ذل کو چیر کر رکھیں جان نکل جائے لیکن یہ بات نہ بتا یہ بات ہو جائے یہ بات وجود میں آ جائے اس کے لیے میری اور تیری زندگی کو یہ سیٹ نہیں رکھتی یہ اگر لگ جائے اس کے لیے نیت کریں اور پھر دیکھیں کہ ایسا معاملہ اللہ تعالی کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے ختم پڑے گا چار اپائنٹ میں بار دن اسپورٹ گے